و معراج طائف سے واپسی کے بعد حق جع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور مسجد اقساء سے سبا سماوات تک اسی جسم اور روح کے ساتھ بحالت بیداری ایک ہی شب میں سیر کرائی جس کو اسراء و معراج کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے علماء سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ کس سال آپ کو معراج ہوئی راج قول یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد اور بیت عقبہ سے پہلے معراج ہوئی رہا یہ امر کہ کس مہینے میں ہوئی مشہور یہ ہے کہ رجب کی ستائیسویں شب میں ہوئی سن نبوی گزر گیا ابتلا اور آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکیں جلت اور رسوائے کی کوئی نوع ایسی باقی نہ رہی کہ جو خداوند زلجلال کی رحم میں نہ برداشت کی گئی ہو اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں ذلت اور رسوائی کا انجام سوائے عزت اور رفعت اور سوائے معراج اور ترقی کی کیا ہو سکتا ہے چنانچہ جب شاب ابی طالب و سفر طائب سے ذلت انتہا کو پہنچ گئی خداوند زلجلال نے اسراء و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو اس قدر اونچا کیا کہ افضل الملائقت المقربین یعنی جبریل بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو کائنات کا منتہا ہے یعنی عرش عظیم تک جس کے بعد اب کوئی اور مقام نہیں اسی وجہ سے بعض عارفین کا قول ہے کہ ارش تک سیر کرانے میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تمام کائنات عرش پر ختم ہو جاتی ہے کتاب و سنت سے عرش کے بعد کسی مخلوق کا وجود ثابت نہیں اسی طرح نبوت و رسالت کے تمام کمالات آپ پر ختم ہیں وسطم تفصیل واقع ہے ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں جن کا کچھ ذکر سورہ نجم میں فرمایا ہے کہ آپ صدرت المنتہا تک تشریف لے گئے اور وہاں جنت و جہنم اور دیگر عجائب قدرت کا مشاہدہ فرمایا تحقیق اصلی سننے والا اور اصلی دیکھنے والا حق تعالی ہے وہی جس کو چاہتا ہے اپنی قدرت کے نشانات دکھلاتا ہے اور پھر وہ بندہ اللہ کی تفسیر سے دیکھتا ہے اور اللہ کے اسماع سے سنتا ہے اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقسہ تک کی سیر کو اسرا کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے صدرت المنتا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں اور بسا اوقات اول سے آخر تک کی پوری سیر کو اسرا اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں قرآن کریم میں تو یہ واقعہ اسی قدر اجمالن مذکور ہے البتہ احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان میں بستر استراحت پر آرام فرما تھے نیم خوابی کی حالت تھی کہ یکا یک چھت پھٹی اور چھت سے جبریل امین اترے اور آپ کے ہمراہ اور بھی فرشتے تھے آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے جبریل امین اور مکائل نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کو بیر زمزم پر لے گئے اور لٹا کر آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی حصی اور ظاہری علامت ہے بعد ازاں براق لایا گیا براق ایک بہشتی جانور کا نام ہے جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدیب سے کچھ بڑا سفید رنگ برق رفتار تھا جس کا ایک قدم منتہائے بسر پر پڑتا تھا جب اس پر سوار ہوئے تو شوخی کرنے لگا جبریل امین نے کہا اے براق یہ کیسی شوخی ہے تیری پشت پر آج تک حضور سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور کو لے کر روانہ ہوا جبریل و میکائل آپ کے ہمرکاب تھے اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے شداد بن اوس سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں ایسی زمین پر گزر ہوا کہ جس میں کھجور کے درخت بکثرت تھے جبریل امین نے کہا یہاں اتر کر نماز نفل پڑھ لیجئے میں نے اتر کر نماز پڑھی جبریل امین نے کہا آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں جبریل امین نے کہا آپ نے یسرف یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے بعد ازاں روانہ ہوا اور ایک اور زمین پر پہنچے جبریل امین نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھی ہے میں نے اتر کر نماز پڑھی جبریل امین نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجرۂ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں حضرت حق جلشانہ نے موسا علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا پھر ایک اور زمین پر گزر ہوا جبریل نے کہا اتر کر نماز پڑھیے میں نے اتر کر نماز پڑھی جبریل امین نے کہا آپ نے مدین میں نماز پڑھی جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک اور زمین پر پہنچے جبریل امین نے کہا اتر کر نماز پڑھیے میں نے اتر کر نماز پڑھی جبریل امین نے کہا یہ مقام بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی برادت ہوئی عجائب سفر اور عالم مثال کی بے مثال امثال نمبر ایک آپ براک پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑیا پر گزر ہوا اس نے آپ کو آواز دی حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے اور اس کی طرف التفات نہ کیجیے آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا اس نے بھی آ حضرت کو آواز دی حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے آگے چل کر آپ کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو بئیں الفاظ سلام کیا السلام علیہ کا یا اول السلام علیہ کا یا آخر السلام علیہ کا یا, یا حاشر جبریل امین نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے اور بعد ازاں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی دنیا کی عمر اتنی ہی قلیل باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اخرجہ ابن جریر نمبر دو صحیح مسلم میں انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور نے فرمایا کہ شب معراج میں موسا علیہ السلام پر گزرا تو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موس علیہ السلام اور دجال اور قازین نار یعنی داروغہ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے نمبر تین نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے آ حضرت نے جبریل امین سے دریافت کیا تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں نمبر چار نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو یہ جواب دیا کہ یہ سوت خور ہے نمبر پانچ نیز آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جو ایک ہی دن میں تخم ریزی بھی کر لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے جبریل امین نے کہا یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں ان کی ایک نیکی سات سو نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل آتا فرماتا ہے پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے اسی طرح سلسلہ جاری ہے کبھی ختم نہیں ہوتا آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا کہ یہ فرض نماز سے کاہلی کرنے والے لوگ ہیں پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا کہ جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیچھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں زریع اور زرقوم یعنی کانٹوں اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے پھر آپ کا ایک ایسی لکڑی پر گزر ہوا کہ جو سر راہ واقع ہے جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر دیتی ہے آپ نے جبریل سے دریافت کیا جبریل نے کہا کہ یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھ جمع کر رکھا ہے اور اس کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا مگر لکڑیاں لا لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بارے گراں ہے کہ وہ جس کو ادا نہیں کر سکتا اور بعی ہماں اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں اور جب کٹ جاتی ہیں تو پھر پہلے کی طرح صحیح و سالم ہو جاتی ہیں اسی طرح سلسلہ جاری ہے ختم نہیں ہوتا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعض ہیں جو یقولہ مالا یا فالونہ کا مصداق ہیں یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے پھر آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی جبریل نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے بعد ازاں ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی جبریل نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے بظاہر یہ تمام واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں اس لیے کہ روایات میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصل اور مسجد اقسام میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات عروج سما سے پہلے کے ہیں واللہ اللہ عالم اقدس در بیت المقدس الغرض اس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنور بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے بعد ازا حضور مسجد اقسام میں داخل ہوئے اور دو رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے دو رکعت نماز پڑھی اور آپ کے قدوم میں میمنت لزوم کی تقریب میں حضرات انبیاء کرام علیہ وسلاۃ وسلام پہلے ہی سے حضور پرنور کے انتظار میں موجود تھے جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام بھی تھے کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقساں میں جمع ہو گئے پھر ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے اسی اصنا میں تھے کہ کون امامت کرے جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا میں نے سب کو نماز پڑھائی جب میں نماز سے فارغ ہو گیا جبریل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں جبریل امین نے کہا کہ جتنے نبی مبوس ہوئے سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل امین سے دریافت کیا کہ یہ تمہارے ہمرا کون ہے جبریل نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں ملائکہ نے پوچھا کہ کیا ان کے پاس بلانے کا پیغام بھیجا گیا تھا جبریل نے کہا ہاں فرشتوں نے کہا اللہ تعالی ان کو زندہ سلامت رکھے بڑے اچھے خلیفہ ہیں نمبر چار باد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارواح انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی سب نے اللہ کی حمد اور ثنا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ کی حمد و ثناء کی الحمد للہ اللذی اتخذنی خلیلا واعطانی و ملک عظیما ملکن عظیمہ وجا عالنی امتن قانطہ یوتم بہی وََ قدنی منن ناری و بردم و سلامہ یعنی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں برد و سلام بنایا تحمید موصور علی السلام الحمدللہ للہ کلمنی تکلیما وجعل وجا آل فرعون و نَجاتا بنی اسرائیل علا یدّیا وجا من امتی قوما یحدون بالحق وبی یعدلون یعنی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیلی کی رست گاری میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو موجب حق ہدایت اور انصاف کرتی ہیں تحمید داؤودی علیہ السلام الحمد للہ اللذی جعل لی ملکن عظیمہ وعلمنی الزبور و علن الحديدہ لی الجبال یسبحن يوسب بحن الحکمت و الخطاب <تصفح> یعنی و حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور زبور سكھائى اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں اور مجھ کو علم و حکمت اور تقریر دلپذیر مجھ کو عطا کی تحمید سلیمانی علیہ السلام الحمد للہ اللہ سخر علی ریاحہ و سخر علی شیقین ما معاش من محاریب و تفاثریوں و جفان ان کل جواب وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ وَعَلَّمَنِي علمانی الطَّيْرِ وَآتَانِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَضْلًا وَسَخَّرَ لِي جنود الشَّيَاطِينِ و الص و الطیر و فغلعنی علی کثیر من اعباد المنین و اطانی ملکن عظیمہ لائمبغیل اہدم امبادی وجال ملکی ملکن طیبً لئی یعنی حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا جو میرے حکم پر چلیں اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی اور جن اور انس چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب و کتاب ہوگا تحمید عیصوی علیہ السلام الحمد للہ الذي جعلني کلیمہ و مثل مثل مصلا اعدم من طرابن ثم قال له فیقون و الََََََََََََنی الکط الحکمت و طورات ولاجیل و من اخلقمنطین کہاٮٔ طیر فانفخ فيه فیقون الطرم بدن اللہ و ابرئ عبر الاقمہ ولابرص و اہیل موطا اللہ و رفانی وظہرانی و آرنی و وا امّی من شیطوانظیم فلم یقن شیطوان علینہ یعنی حمد اس ذات پاک کی کہ جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور حضرت آدم کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور مادرزات اندے کے اچھا کرنے کا معجزہ مجھ کو دیا اور توریت اور انجیل کا علم دیا اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا تحمید محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ للہ ارسلیہ رحمت العالمین و کافت بشیر و نذیرہ و انضل الفرقان فی بیان الک الشعی امتی خیر امّتن اخرجت للناس وجاعلی امّتی ہملین و الآخرین و شرح علی صدری و وضاء انی وضری و رفا علی دکری و, و یعنی حمد اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نظیر بنایا اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا سراہتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا یعنی ظہور میں آخری امت اور مرتبے میں اول بنایا اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری نبی بنایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بیہادف ولکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انہیں فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو تین پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے ایک پانی کا اور ایک دودھ کا اور ایک شراب کا آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا جبریل امین نے کہا آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی پیش کیا گیا اور آپ نے اس میں سے بھی کچھ پیا غرض یہ کہ تمام روایات کے جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چار پیالے پیش کیے گئے عروج سماوات اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف عروج و سعود فرمایا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور حسب سابق براک پر سوار ہو کر آسمان پر بلند ہوئے اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقساء سے برآمد ہونے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجت کی ایک سیڑھی کے ذریعے آپ نے آسمان کی طرف ثعوت فرمایا اور سیڑھی کے دائیں بائیں جانب ملیکت اللہ آپ کے جلو میں تھے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویوں نے مجھ کو خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس کے امور سے فارغ ہوا تو ایک سیڑھی لائی گئی کہ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر سے بنی آدم کی ارواح آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے میرے رفیق کے طریق جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں سیر ملاکوت اور آسمانوں میں امبیائی کے سے ملاقات اس طرح آپ آسمان اول پر پہنچے جبریل امین نے دروازہ کھلوایا آسمان دنیا کے دربان نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کے بلانے کا پیام بھیجا گیا ہے جبریل نے کہا ہاں فرشتوں نے یہ سن کر مرحبہ کہا اور دروازہ کھول دیا آپ آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا جبریل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا حضرت آدم نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بال الصالح صلح الصالح یعنی مرحبہ ہو فرزند صالح اور نبی صالح کو اور آپ کے لیے دعائیں خیر کی اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہے جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں حضرت جبریل نے بتایا کہ دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں یہ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بائیں جانب اولادِ بد کی صورتیں ہیں یہ اصحاب شمال اور اہل نار ہیں ان کو دیکھ کر روتے ہیں اور مسند بازار میں ابو حریرا کی حدیث میں ہے کہ حضرت آدم کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس سے نہایت سخت بدبو آتی ہے جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو مصروف ہوتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح جبریل نے دروازہ کھلوایا جو وہاں کا دربان تھا اس نے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس فرشتے نے کہا کیا بلائے گئے ہیں جبریل نے کہا ہاں فرشتے نے کہا مرحبا نعم المجی او جا آ ہو کیا اچھا آنا آئے یہاں آپ نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جبریل نے کہا کہ یہ یاحیہ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا بالاف صلیح و بن نبی کہا یعنی مرحبہ ہو برادر صالح کو اور نبی صالح کو بعد ازاں آپ تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے اور جبریل امین نے اسی طرح دروازہ کھلوایا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اسی طرح سلام و کلام ہوا آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو حسن جمال کا ایک بہت بڑا حصہ دیا گیا ہے پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے پشت لگائے بیٹھے ہیں بیت معمور قبلہ ملائقہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابلے میں ہے بالفرض وہ گرے تو خانہ کعبہ پر گرے روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی نوبت نہیں آتی جبریل نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں ان کو سلام کیجئے آپ نے سلام کیا حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحبم بل ابن صالح و نبی صالح کہا سدرت المنتہا بعض ازاں آپ کو سدرت المنتہا کی طرف بلند کیا گیا جو ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرت المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے اور ملئے آلہ سے جو چیز اترتی ہے وہ صدرت المنتا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے پھر نیچے اترتی ہے اس لیے اس کا نام سدرت المنتہا ہے اسی مقام پر حضور نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جلشانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو صدرت المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے مشاہدہ جنت و جہنم جنت کیونکہ سدرت المنتہا کے قریب ہے جیسا کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اس لیے ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے کہ حضور بیت معمور میں نماز پڑھنے کے بعد شدت المنتہا کی طرف بلند کیے گئے اور صدرت المنتہا کے بعد جنت کی طرف بلند کیے گئے اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جہنم پیش کی گئی یعنی آپ کو دکھلائی گئی اور صحیحن میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں صدرت المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب الوان اور رنگتیں دیکھیں مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تھیں پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی مقام شریف الاقلام بعد ازاں پھر آپ کو عروج ہوا اور ایسے بلند مقام پر پہنچے کہ جہاں شریف الاقلام کو سنتے تھے لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں اس مقام پر قضا و قدر کے قلم مشغول کتابت تھے ملائکت اللہ امور الہیہ کی کتابت اور احکام خداوندی کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے دنو اور تدلی قرب اور تجلی دیدار اور کلام اور آتائے احکام مقام شریف الاقلام سے چل کر حجابات طے کرتے ہوئے بارگاہ میں پہنچے کہا جاتا ہے کہ آپ کی سواری کے لیے ایک رف رف یعنی ایک سبز مخملی مسند آئی اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ دنا فتد فکانا قاب فقانہ او ادنا اوعدنہ پہنچے قاضی ایاض رحیمہ اللہ تعالی شفا میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دنا فتح میں تقدیم و تاخیر ہے اصل میں اس طرح ہے فتدلہ فدنا اور معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے شب معراج میں ایک رف رف آئی آپ صلی اللّہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک اپنے پروردگار کے قریب پہنچ گئے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردے میں سے موتیوں کی ایک رف رف مسنت کو دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا حضور نے نور صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام دنا فتد اللہ اور حریم قرب میں پہنچے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے اور نور السماوات والارض کے جمال بے مثال کو حجاب کبریائی کے پیچھے سے دیکھا اور بلا واسطہ کلام خداوندی اور وحی ایز سے مشرف اور سرفراز ہوئے فاؤ الا ابدی باؤحا امام طبرانی اور حکیم ترمیزی نے حضرت انس سے روایت کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا پھر اللہ نے میری طرف وہی بھیجی جو چاہی یعنی مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا الغز نبی کریم صلی اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام عزدی سے مشرف ہوئے حق جل شاہ نے آپ سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جلّہ شاہ نے آپ کو اس وقت تین عطی مرحمت فرمائے پانچ نمازیں اور خواتین سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون آتا کیا گیا جن میں اس امت پر حق تعلیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے جس کی برنگ دعا اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے اشارہ اس طرف ہے کہ سورہ بقرہ کے اخیر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو ہم تمہاری یہ تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے وَلَوْ لَم تُرِدْ نَيْلَ مَا نیلمرجو ونت مِنْ منفیز جُودِكَ مَا عَلَّمْ تنت طلبہ یعنی اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائے کرم سے ہمارے مطلوب عطا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استدا کی تعلیم بھی نہ دیتا یعنی تیری درخواست کا مضمون ہی نہ بناتا تیسرا عطیہ آپ کو یہ عطا کیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ گردانے اللہ تعالیٰ اس کے قبائر سے درگزر فرمائے گا یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافروں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا کسی کو انبیاء کرام کی شفات سے معاف کرے گا اور کسی کو ملائکہ مکرمین کی شفات سے اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جلشانہ نے اسنائ کلام میں نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم سے یہ فرمایا میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور آبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور تیری امت کو خیر العم اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا اور آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینے ہی انجیل ہوں گے یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بیست کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا اور آپ کو سورہ فاتحہ اور خواتی میں سورہ بقر عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے اور آپ کو حوض کوثر عطا کی اور آٹھ چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی اسلام اور مسلمان کا لقب اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور سوم رمضان اور امر بالمعروف اور نہ ہی المنکر اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا الغرض حق جلشانہ نے اس مقام قرب میں حضور کو گناہ گون الطاف و عنایات سے نوازا اور طرح طرح کے بشارات سے مسرور کیا اور خاص خاص احکام و ہدایات دیئے سب سے اہم حکم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو پچاس نمازوں کا حکم ہوا آ حضرت یہ تمام احکام و ہدایات لے کر بسد ہزار مسرت و ابتحاج واپس ہوئے واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے ملے حضرت ابراہیم نے ان احکام و ہدایت اور فریضہ نماز وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں فرمایا بعد ازاں موسا علیہ السلام پر گزر ہوا انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہوا آپ نے فرمایا دن رات میں پچاس نمازوں کا حکم ہوا موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکے گی اس لیے تم اپنے پروردگار کے پاس جاؤ اور اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کرو حضور واپس گئے اور حق تعالی سے تخفیف کی درخواست کی حق تعالی نے پانچ نمازیں کم کر دیں پھر موسا علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے پھر یہی بات کہی آپ پھر گئے اور تخفیف کی درخواست کی مقرر سے قرر تخفیف کے بعد جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور پھر بھی موس علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا کہ جائیں اور حق تعالی سے تخفیف کی درخواست کی جائے تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے بار بار درخواست کی اب میں حق تعالی سے شرما گیا آپ موسا علیہ السلام کو یہ جواب دے کر آگے روانہ ہوئے غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ پانچ ہیں مگر پچاس کے برابر ہیں یعنی ثواب میں پچاس ہیں اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی میرے علم میں اسی طرح متعین اور تیشدہ شدہ تھا کہ اصل فرض نمازیں پانچ ہیں اور پچاس سے پانچ تک یہ تدریج و ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی جیسے طبیب کے معالجے میں ترتیب و تدریج حکمت اور مصلحت پر مبنی ہوتی ہے اور مریض اپنی لاعلمی کی وجہ سے اس کو تغیر و تبدل سمجھتا ہے واللہ اللہ عالم اس طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی اور اول بیت المقدس پر آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے صبح کے بعد آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا سن کر حیران ہو گئے کسی نے تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں اور اذرا تعجب یہ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس آ گئے جو لوگ بیت المقدس دیکھے ہوئے تھے انہوں نے بطور امتحان بیت المقدس کی علامتیں دریافت کرنا شروع کر دیں حق تعالی نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا کفار نے سوالات شروع کیے آپ اس کو دیکھتے جاتے تھے اور ان کے سوالات کا جواب دیتے جاتے تھے حتیٰ کہ جب کوئی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی تو یہ کہا کہ اچھا اب کوئی راستے کا واقعہ بتلاؤ آپ نے فرمایا کہ راستے میں فلاں جگہ مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تین دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر دو بورے لدے ہوں گے چنانچہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکے میں داخل ہوا اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی بیان کیا ولید بن مغیرہ نے یہ سن کر اور یہ دیکھ کر کہا کہ یہ جادو ہے لوگوں نے کہا ولید سچ کہتا ہے بیحقی کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بد کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا جب بد کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب کے قریب ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ پہنچ گیا اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا مگر اپنی اسی تکذیب اور اعینات پر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے لوگوں نے کہا ہاں ابو بکر نے کہا کہ اگر حضور نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کے بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح و شام تصدیق کرتا رہتا ہوں اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا